بعد صلی اللہ علیہ وسلم وشر وَكُلَّ مُحْدَسَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ غَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي الْنَّارِ ہر قسم کی حمد و ثناء اللہ رب العزت کے لئے اور قصر سید رد و سلام ہو امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دات اخدس پہ الوافی بما فی الصحیحین یہ وہ کتاب ہے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی تمام احادیث پہ مشتمل ہے کتاب کے مؤلف نے ان احادیث کو الوافی میں جمع کیا اس انداز سے کہ ایک حدیث کا دوبارہ تقرار نہ ہو ان احادیث کی تعداد تقریباً دو ہزار ہے اور اس کتاب کو کتاب کے مؤلف نے دس مقاصد میں تقسیم کیا ہے پہلا مقصد عقیدہ یعنی کہ وہ احادیث جن کا تعلق عقیدہ سے ہے دوسرا مقصد العلم یعنی کہ وہ احادیث جن کا تعلق علم سے ہے دوسرا مقصد ہم پڑھ رہے ہیں اور دوسرے مقصد میں کئی کتابیں ہیں تیسری کتاب کتاب و آج کل ہم اس کتاب کی احادیث پڑھ رہے ہیں کتاب و اور باب ہے تعلی سورہ بقرہ کی عید نمبر ایک سو ون نینٹی سیون اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ تضو اور زیادہ راہ لے لو فن نقئی رضا بے شک زاد راہ کی سب سے بہترین شکل سب سے بہترین خوبی یہ ہے کہ اتقوا کے سوال کرنے سے بچا جائے سوال کرنے سے اجتناب کیا جائے مانگنے سے اجتناب کیا جائے حدیث نمبر دو سو چار اس کو رویت کرنے والے صرف امام بخاری ہیں عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے رویت ہے وہ کہتے ہیں کہ اہل یمن یحجون و لا يتزودون کہ اہل یمن یحجون حج کرتے تھے و لا يتزودون لیکن وہ زادہ راہ نہیں لے کر آتے تھے حج کے لیے آتے مکہ لیکن زیادہ راہ کھانے پینے کی اشیاء اور کرنسی سونی اور چاندی کے سکے لے کر نہیں آتے تھے کہ جس سے کھانا خرید سکیں یا کھانا ساتھ لے کر آئیں دیگر ضروریات سفر بھی ساتھ لے کر نہیں آتے تھے تو کان اہل یمن حج کرتے تھے اللہ تذن اور زیادہ راہ نہیں لیتے تھے وَيَقُولون اور کہا کرتے تھے نحن ہم توقل کرنے والے ہیں پہ؟ یعنی کہ اللہ رب العزت پہ یعنی کہ ہم اسباب کی طرف نہیں دیکھتے ہمارا اللہ پہ بہت زیادہ بھروسہ ہے جس اللہ کے لیے ہم حج کرنے جا رہے ہیں وہ اللہ ہمیں رزق دے گا رزق سے محروم نہیں رکھے گا فائدہ قدیم تو جب وہ مکہ پہنچتے سأل الناس تو لوگوں سے سوال کرتے لوگوں سے مانگتے ف اللہ تعالی تو اللہ رب العزت نے یہ اعت نازل کی کہ و اور تم زاد راہ لے لو فن خیر تقوا اور زاد راہ کی بہترین خوبی یہ ہے زاد راہ کی بہترین شکل یہ ہے کہ کہ بچا جائے کس سے بچا جائے لوگوں سے مانگنے سے بچا جائے لوگوں سے سوال کرنے سے گریز کیا جائے اور کیا جائے اب یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یمنی لوگ حج کے لیے آتے اور وہ کہتے تھے کہ ہم اللہ پہ توکل کرتے ہیں تو کیا ان کا اللہ پہ توکل کرنا غلط تھا کہ اللہ رب العزت نے اس کی مذمت کی ہے تو اس سوال کا جواب یہ ہے